ذکر کیا تھا کہ حج کے دوران جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف دنیا ہی کی خاصر دعائیں مانگتے ہیں اور عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمانی نہیں رکھتے جیسے کافر لوگ تھے اور دوسری قسم ان لوگوں کی بیان فرمائی تھی جو دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں اور دونوں کی دعائیں مانگتے ہیں تو اسی مناسبت سے آگے اللہ سبارک وطالیہ نے انسانوں کی بھی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک قسم وہ ہے جو منافق ہے کیونکہ اس کو آخرت کا کوئی دھیان نہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں لہذا نہ صرف یہ کہ وہ کفر اختیار کیے ہوئے ہے بلکہ نفاق کا معاملہ کرتا ہے کہ دکھاوے میں وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا بہت اچھا آدمی ہوں لیکن حقیقت میں اندر اس کے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ پھر بالآخر یہ بھی کرتا ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے دنیا کے اندر فساد پھیلاتا ہے اسی قسم کا ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام اخنس ابن شریک تھا وہ مدینہ منورہ آیا تھا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی تھی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا تھا لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی اور ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا یہ آیات اسی پس منظر میں نازر ہوئی تھی البتہ اپنے الفاظ کے عموم کے لحاظ سے یہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہیں فرمایاس یعنی لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے من یقول میں عجوبوں کا قول ہوں فلحیات دنیا کہ جس کی باتیں دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں یعنی باتیں اس کی بڑی اعلی درجے کی ہیں اور بڑی فتحت و بلاغت سے گفتگو کرتا ہے اور دنیاوی گرن ہی کی خاطر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ شد اللہ معافی کل بھی اور وہ اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے یعنی کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میرے دل کی بات ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں حالانکہ وہ علیسام حالانکہ وہ دشمنوں میں تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے وہ حقیقت میں بڑا دشمن ہے لیکن ظاہر میں آ کر آپ کے سامنے چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے وہ ازاطولا اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو سعاف الارض لا پیا تو زمین میں اس کی دور دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں فساد بچائے وہ یوہلی کل ہر نسل اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے وباح الحب الفساد اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا تو اس شخص کی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ منافقین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے تو ان کی باتیں بڑی اعلی درجے کی نظر آتی ہیں لیکن اندر سے ان کے کفر بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایمان نہیں رکھتے تو ان کی سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور دوسری خرابی ان کی جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وہ زمین میں فساد بچاتے ہیں اور حرض کہتے ہیں کھیتی کو اور نسل کہتے ہیں انسانی نسل کو انسانی نسل کو بھی اور مویشیوں کی نسل کو بھی تو وہ کھیتیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور نسل کو بھی تباہ کرتے ہیں تو اس میں اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف کہ جس طرح اللہ تبارک وطالعہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح بے گناہ کسی کی جان لینا چاہے وہ انسان ہو یا جانور اور چاہے وہ کھیتی ہو یا با اس کو بلا وجہ اجاڑنا یہ فساد فی ہے زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی بھی طرح پسند نہیں فرماتے پھر آگے فرمایا کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی غلطی پر متنبہ کرے تو اپنی غلطی وہ تسلیم کر لیتے ہیں اپنی اصلاح کے بارے میں کچھ بہتر کرمات کہتے ہیں کہ ہم اپنے آئندہ اصلاح کریں گے اپنی اصلاح کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اصلاح پر آمادہ ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کتنی ہی واض و نصیحت کر لی جائے اور کتنے ہی محبوبانہ انداز میں ان سے بات کر لی جائے لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں تو فرمائے و ازاقی کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈرو تو عزت ول عصم تو اس کے دل میں اپنی جو عزت ہے یعنی نخوت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ جو نخوت اس کے دل میں ہے یعنی جو تکبر بھرا ہوا ہے اس کے دل کے اندر اس میں اس کو اپنی اچھائی کا جو گھمنڈ ہے وہ اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے یعنی بجائے اس کے کہ وہ غلطی کو تسلیم کرے اللہ بچائے وہ نخوت اس کو آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ مزید گناہوں کا ارتکاب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاس بہو جہنم چنان سے ایسے سب کو, کو تو جہنم ہی راس آئے گی لفظی معنی یہ ہوں گے کہ اس کے لئے جہنم کافی ہے یعنی جو اللہ تبارک و تعالی جب اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو سب پتہ چل جائے گا کہ اس کی عزت کیا تھی اور نخوت کیا تھی اور اللہ تعالی فرماتے ہیں لبی سلمار اور یقین کرو کہ وہ یعنی دو بہت برا بچھونا ہے جس کو کوئی شخص جا کر لیٹے اس آئےت کریمہ میں ہم سب کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو تنبیہ کرنے کے بعد اور متنوع ہونے کے بعد اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور تسلیم کر کے اس کی اصلاح کی فکر کریں وہ شخص بہت اللہ تعالیٰ کو مقبوض ہے کہ جو اپنی غلطی سمجھ میں آ جانے کے باوجود اس پر اڑا رہے اور سینہ زوری کریں چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بنی آدم خقا ہر انسان خطا کار ہے وہ خیر القائین اب اور خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سبق یہ دے رہا ہے قرآن کریم کہ اس شخص کی طرح نہ ہونا جو فساد بھی مچاتا ہے اور جب اس کی غلطی پر متنوع کیا جاتا ہے تو اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا بلکہ نخوت میں مبتلا ہو کر مزید گناہ کا ارتقاب کرنے لگتا ہے اللہ تعالی سنجام سے ہر مسلمان کو محفوظ ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں مخلص ممنین کا حال ذکر کیا ہے اور فرمائے ومین النا سے میشری نف صحوب اللہ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے اپنی جان بیچ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اپنی جان کا سودا کر کے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرتا ہے واللہ اللہ بالعباد اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ ایک عمومی انداز میں خطاب فرماتا ہے اور عمومی انداز میں لوگوں کا ذکر کرتا ہے لیکن مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیات متعدد صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا سودا ایمان سے کیا اور ان میں ایک نمایاں واقعہ حضرت صحیح رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک بڑی جماعت نے ان کا راستہ روک لیا یہ دیکھ کر حضرت صحیحب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیا اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے قبیر قریش تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں پھر تلوار سے کام لوں گا جب تک مجھ میں دم رہے گا تم سے لڑتا رہوں گا پھر جو تم چاہو کر لینا لیکن اگر تم اپنے نفے کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں جو میں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ کھڑا جگہ پر رکھا ہوا ہے تم وہ مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی خدمت میں مزیرہ منورہ پہنچ سکوں اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی اور حضرت صحیحب رومی رضی اللہ تعالیٰن نے صحیح سالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچ کر یہ سارا واقعہ سنایا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ یہ جملہ فرمایا ابا ابا کہ, کہ اے ابو یحییٰ تمہارا بیوپار بڑا نفع بخش رہا یعنی انہوں نے جو اپنا مال ان کو دے کر اور ہجرت کا اپنا راستہ پورا کیا اور مدینہ منورہ پہنچے تو اس کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بے بہت نفع بخش ثابت ہوئی تو حضرت نبی کریم سروت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حایت کریمہ نازل ہوئی تھی اور بعض حضرات مفصدین نے کچھ دوسرے صحابہ کرام کے بھی ایسے ہی واقعات بیان کیے ہیں بہرحال قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک عمومی انداز اختیار کرتا ہے اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں اپنی جان بیچ چکے یعنی انہوں نے جنت کے عوض اپنی جان کا سودا کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے ہم اس کے طلبگار ہیں اس کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دینے کے لئے تیار ہیں اور اگر مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ومین النا سے منگیشری نفس اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہیں جو یشری نفس ہو اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اور کسی بیچ دیتا ہے ابتگا امر اللہ اللہ کی خوشنودی کے خاطر تو ایسے لوگوں کے اوپر والے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے وہ اللہ رعفم بلحبان